الحرمان الرحیم السلام علیکم نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس کورس میں آج ہمارا موضوع ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کیا ہے ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے انویسٹی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیسے کی جا ہے ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے ایک رپورٹر میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے اور وہ کن ٹیکنیکس کو اختیار کرے کہ وہ ایک اچھا انویسٹیگیٹو یا تحقیقاتی رپورٹر بن سکے انویسٹیگیشن اور انالٹیکل رپورٹنگ میں کیا فرق ہے ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے اس کے علاوہ اس رپورٹنگ کے دوران کس نوعیت کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خبر کے حصول کے لیے کیا ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں اور کن دشوار گزار طریقے کار سے گزر کے ایک رپورٹر ایک ایسی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہے جو اس سے پہلے پبلک کے سامنے نہیں آئی تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے کورس کے آخر میں آپ کو کچھ ٹپس بھی بتائی جائیں گی تاکہ آپ ریکپ کر سکیں جو ہم نے پڑھا ہے تو ہم آغاز کرتے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اس یونٹ کا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کیا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا تاثر ذہن میں ابھرتے ہی اس کی کنونشنل یا روایتی تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از سمپلی گڈ رپورٹنگ یعنی ایسی خبر کا اصول یا ایسی رپورٹنگ جس کو اچھا تصور کیا جائے وہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کہلاتی ہے جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بھائی آج آپ نے اخبار پڑھا اس نے کہا جی تو آپ نے وہ خبر پڑھی بہت اچھی محنت کی ہے رپورٹر نے تو ایک جنرل تاثر ایک کامن مین کا تاثر یہ ہے کہ ایک ایسی خبر جو باقی روایتی خبروں سے ہٹ کے ذرا نمایاں ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ ایک اچھی خبر ہے اس کو ضرور پڑھیں تو یہ کامن مین پرسیپشن ہے لیکن اگر ٹیکنیکل اعتبار سے آپ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی تعریف جاننا چاہیں جو جرنلزم کی کتابوں میں بھی ملتی ہے اور آپ اگر ذرا غور کریں تو اس میں آپ کو زیادہ بہتر کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ایک تعریف یہ ہے ان ایکٹ آف ڈسکورنگ دا ٹروت اینڈ ٹو میڈیا از کالڈ رپورٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کی تلاش کا عمل اور اس سے جو سچائی یا حقیقت سامنے آئے اس کو کسی بھی میڈیا پر بیان کرنے کا نام انوسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے مثلاً آپ نے ایک خاص تحقیقاتی رپورٹ بنائی کسی بھی کرپشن کے حوالے سے یا کسی بھی ایسے سوشل معاملے پر جس میں عوام انٹرسٹ رکھتے ہوں اس کے باقی پہلو تو سامنے ہوں لیکن ایک نیا پہلو جس میں ایک ایسی محنت کی گئی ہو جس کو پڑھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو وہ نقطہ ڈھونڈ کر لے آیا جو اس سے پہلے کسی کی نظر میں نہیں تھا an act of discovering the truth and to identify lapses on media is called investigative reporting investigative reporting کے حوالے سے اور بھی بہت سی تاریفیں ہیں جن میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ an investigative reporting is an alternate interpretation of the public right to know عوام کا جو ایک بنیادی حق ہے کہ ان کا معلومات تک پہنچنا چاہیے ان کی اس تک رسائی ہو دے should know what is actually happen اور ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سوال پوچھتا ہے یہ کیوں ہے کیسے ہے کب ہوا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی تو یہ جو پبلک رائٹ ٹو نو ہے دیٹ از آلسو کالڈ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ذریعے ایک رپورٹر ایک جرنلسٹ محنت کر کے وہی چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہے جس کی طلب عوام کو ہوتی ہے ایک اور تعریف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی یہ ہے ٹو انکور وٹ آفیشل ڈم ڈز ناٹ ٹو میک پبلک بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو سرکاری حکام عوام تک پہنچنے سے روکتے ہیں کچھ سیکریٹس ہوتی ہیں کچھ اسٹیٹ سیکریٹس ہوتی ہیں کچھ نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں روکی جاتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ سیکریٹ اور نیشنل انٹرسٹ میں چھپائی نہیں جاتی بلکہ ان میں بدعنوانی کا انسر شامل ہوتا ہے یا کسی نے غیر قانونی طریقے سے کالا دھن یا دولت کمائی ہوتی ہے یا کسی کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہوتا ہے تو آفیشل ڈم یا سرکاری ملازمین اتورٹیز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ کام غلط ہوا ہے لیکن اگر کسی صحافی نے اس تک رسائی حاصل کر لی اور اس کی خبر اخبارات ریڈیو یا ٹیلی ویژن پر نشر ہو گئی تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی کیونکہ جس نے وہ غلط کام کیا ہے وہ ممکن ہے ریٹائر ہو چکا ہو ممکن ہے وہ وہاں سے تبدیل ہو چکا ہو یا اب بھی کسی اعلی عہدے پر وہاں بیٹھا ہوا ہو لیکن وہ حقیقت کو چھپانا چاہتے اس لیے ہیں کہ اس سے پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے انٹرنل کارروائیاں بعض اوقات کر لی جاتی ہیں اور کسی دباؤ کے تحت اس کارروائی پر ایکشن نہیں ہوتا فائنڈنگز آ جاتی ہیں غلطیاں فائی ہو جاتی ہیں سزا تجویز کر دی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہوتا اس کے لیے قانونی اور غیر قانونی طریقے سے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ وین پیپل آر ایٹ دیلم انہوں نے فیصلے کرنے کی قوت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے ان کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں ہائر اینڈ فائر پاور ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر نچلا عملہ وہ چیزیں آشکارا نہیں کرتا لیکن اگر کسی رپورٹر کی وہاں تک رسائی ہو جائے اور وہ ڈاکیومینٹ جو سرکاری حکام چھپا رہے ہیں کسی حوالے سے پبلک کے نوٹس میں آ جائے تو اس پر کارروائی ایک لازمی امر بن جاتا ہے پبلک پریشر آ جاتا ہے عدالتوں کے سو موٹے نوٹس ہو جاتے ہیں اس بنیاد پر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والا وہ چیز ڈھونڈ کر لاتا ہے جس کو سرکاری حکام چھپانا چاہتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ٹو انکور وٹ آفیشل ڈم ڈز ناٹ وش ٹو میک پبلک آپ کو یہ تعریف انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی پڑھ کر کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ وہ چیزیں جو چھپائی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے ان تک پہنچنے کی صلاحیت اور کسی میڈیا پر اسے رپورٹ کرنے کے عمل کو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کہا جاتا ہے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی بہت سی اور تعریفیں بھی ہیں میں پہلے وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں تاکہ پھر ہم اس کی ایگزامپلس اور اس کے پروسیس پر تفصیل سے گفتگو کر سکیں ہائی لائٹس دی رونگ ڈوئنگس اینڈ ہیلپ ٹو شیپ دا تھنگس پوزیٹولی ان فیوچر ایک اور تاریخ ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ریویلز سکینڈلز اینڈ وایلیشن آف لا اینڈ رولس انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایکسپوز ان ایتھیکل امورلڈ لیگل بہیویئر بائی انڈیویژلس بزنس مین اور کے حوالے سے ایک اور تاریف بھی ہے اور وہ ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از اے کومپلیکیٹڈ ٹائم کنزیوم اینڈ ایکسپینسو اٹ ریکرز منتھس آف ریسرچ انٹرویوز اینڈ لانگ ڈسٹینس ٹریول اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے اور حقائق کی تلاش میں مختلف دستاویزات تک پہنچنے کے لیے یا لوگوں کے انٹرویوز کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو سینکڑوں میل دور سفر کرنا پڑ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے ان ڈاکومینٹس کے حصول کے لیے بڑی کلوز ڈھونڈنے پڑتے ہیں اسی لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے والے جرنلسٹ کی لائف بڑی ہی مشکل اور بڑی محنت طلب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ایک ماحول سے دوسرے محل میں جانا اور وہاں لوگوں کو ڈھونڈنا انہیں کنونس کرنا کہ وہ سچ بولیں یا آپ کو کوئی ایسا نقطہ بتائیں کہ ایسی لیڈ ملے کہ آپ آگے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس رپورٹنگ کے مقصد کو حاصل کر سکیں یعنی سچائی کی یا جھوٹ کی جڑ تک پہنچ سکیں اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کوئی ہوائی خبر نہیں ہوتی کہ آپ نے چھاپ دی اس کے بعد سب نے مان لی جن لوگوں پر آپ کا اٹیک ہوگا یا جن کے معاملات کو آپ انت کر رہے ہوں گے حقائق کو سامنے لا رہے ہوں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو جھٹلائیں آپ کی خبر کی تردید شائع کروانے کی کوشش کریں گے آپ پر الزامات لگیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سچ بیان نہیں کیا تو قانون کے تحت آپ پر الٹا مقدمہ یا کارروائی ہو سکتی ہے اس لیے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے کے لیے حقائق کو صحیح طور پر جانچنا ضروری ہے اسی لیے آپ کا وقت کافی کنزیوم ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ایکسپوز امورل اینڈ ان لیگل بہیویئر بائی انڈیویجلس بزنس مین اور گورمنٹ ایجنسیز آپ جب انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ افراد یا فرد ادارے یا بزنس مین ہو یا کوئی ایسی تنظیم ہو جو کسی بھی نوعیت کا کام معاشرے کے لیے کر رہی ہو یا سرکاری ملازم یا ایون حکومتیں کابینہ کے وزراء صدر مملکت وزیر اعظم فیڈرل سیکرٹریز مختلف اداروں کے چیف ایگزیکٹو ان کے فائنینشیل ایڈوائزرس یہ سبھی لوگ بہت اہم پوزیشنوں پر ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں کے اثرات قوموں کی قسمت بدلنے میں اداروں کے حالات بدلنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کے اگر فیصلے غلط ہوں جس میں ذاتی مفاد ہو ادارہ جاتی مفاد نہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو یا اپنے مفاد میں کچھ فیصلے کیے گئے ہوں ان سب کی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کرتے ہیں گائے گاہے آپ اخبارات میں خبریں بھی پڑھتے ہیں ٹیلی ویژن چینل پر رپورٹس بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات انویسٹیگیٹو انٹرویوز بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے انٹرویوز اگر آپ ریکال کریں تو پاکستان کے سرکاری اور نجی چینلز پر بھی آپ کو ملتے ہیں سی این این بی بی سی ڈی ڈبلو جو جرمن ٹیلی ویژن ہے اور دوسرے بہت سے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو اگر آپ ویو کریں اور خاص طور پر ایسے ممالک جہاں جمہوری اقدار فروغ پا رہی ہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ زیادہ کامیابی سے ہو رہی ہے جن ممالک میں بادشاہت نوکی یا ڈکٹیٹر شپ ہے وہاں انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ انتہائی خطرناک اور اپنی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے لیکن دیر نمبر آف پریسیڈنٹس کے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوئی ایسے حکمرانوں ایسے بادشاہوں اور ایسے ڈکٹیٹر اور آمروں کے خلاف بھی بعض اوقات انہی کے ممالک میں انہی کے صحافیوں نے ایسی ایسی تحقیقاتی اور انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی ہیں کہ جو ان کی جررت محنت اور پیشہ وارانہ مہارت کا اظہار ہیں اور ایسی انویسٹیگیٹیو رپورٹنگس بعض اوقات حکومتوں کی تبدیلیوں کا باعث بھی ہوتی ہیں جس کی ایک مثال آپ کو امریکن پولیٹیکل سسٹم میں ملتی ہے صدر نکسن امریکہ کے صدر جب دوسری بار الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے واٹر گیٹ سکینڈل سامنے آیا یہ سکینڈل کی تفصیل آپ انٹرنیٹ پر اور اس دور کے اخبارات کی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح ایک رپورٹر نے ایک چھوٹی سی بات سے کلو لے کر انویسٹیگیشن شروع کی اور پتا چلا کہ صدر نکسن قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہے تھے جس سے وہ آئندہ الیکشن میں جیت سکتے تھے اس بنیاد پر اس نے جب تحقیق شروع کی تو اس کو لیڈز ملتی گئیں اور ہوتے ہوتے وہ حقیقت تک پہنچ گیا اس نے جب اس خبر کو شائع کیا تو صدر نکسن اور وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کی لیکن نیکسٹ ڈے رپورٹر نے مزید حقائق چھاپ دیے اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا پبلک ڈیبیٹ شروع ہو گئی حت کے صورت حال یہ آئی کہ امریکی صدر نکسن کو استعفی دینا پڑا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ایک اور امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ پیش آیا جو امریکہ کے ان صدور میں شامل تھے جس کی شخصیت جس کی پالیسیوں اور جس کے طریقے حکمرانی پر عوام کی اکثریت اس کی تعریف کرتی تھی لیکن اس نے وائٹ ہاؤس کی ایک ملازم خاتون کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا اور جب وہ سکینڈل پبلک ہوا تو بل کلنٹن نے ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے لیکن اس رپورٹر نے ایسے حقائق ڈھونڈ رکھے تھے اس کے پاس ایسی ٹیسٹ منیز ایسی شہادتیں موجود تھیں جب اس نے وہ پیش کی تو امریکن صدر کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو گیا اور اس کے استعفے کا مطالبہ اور اس کی امپیچمنٹ کا مطالبہ ہونے لگا تو بل کلنٹن نے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت اپنے جرم کو تسلیم کر لیا اور پوری قوم سے معافی مانگی اس طرح وہ اپنی صدارت بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن ایک حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ امریکی صدر کو اس رپورٹر نے ایسی صورت حال پر پہنچا دیا کہ اس کو معافی مانگنی پڑی اور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو خبر تھی وہ درست تھی تو آپ دیکھیے ایک طرف پوری اسٹیٹ مشینری سپر پاور کا صدر اور دوسری طرف ایک عام نیوز رپورٹر اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے اس نے ایسے ٹھوس حقائق حاصل کیے کہ امریکی سدور نکسن اور بل کلنٹن کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا یہ تو اس جمہوری ملک کی مثال ہے اسی طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو دنیا کے دوسرے ممالک میں ملتی ہیں اور اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ کچھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹوں کے گروپس نے تنظیمیں بنا لی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بہت سی ویب سائٹس کھل گئی ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے لیے کام کرتی ہیں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں ایک تنظیم تہلکا ڈاٹ کام کے نام سے ریسرچ کرتی ہے اور اس نے بھی بعض اوقات ایسے ہلا دینے والے انکشافات تحقیقاتی یا انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ سے کیے ہیں کہ بھارت کا پولیٹیکل سسٹم ہل کر رہ گیا ہے اب تو پاکستان میں بھی ہمارے سیاسی نظام میں بھی یہ راستہ موجود ہے آپ ماضی قریب کی حکومتوں کا جائزہ لیں یا اس وقت جو صورت حال ہے اس حوالے سے بھی کیونکہ جمہوری اقدار کو فروغ مل رہا ہے جرنلزم میں ایسے لوگ کثرت سے آ گئے ہیں جو قومی مفادات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں اس پس منظر میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پاکستان میں بھی بہت پاپولر ہو رہی ہے آپ اگر اخبارات اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سی انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ سامنے آتی ہے ان انویسٹیگیٹیو رپورٹنگس کی بنیاد پر حکومت کو اپنے بہت سے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا پڑتی ہے پاکستان کے صحافیوں نے بھی اب انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو ایک مشن کے طور پر شروع کر دیا ہے آپ اگر ریکال کریں تو پاکستان کے بہت سے صحافیوں کے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے جنہوں نے اخبار کے لیے اور ٹیلی ویژن کے لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ شروع کی حتیٰ کہ اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ کچھ چینلز نے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کے ایکسکلوسیو سیل قائم کر دی ہیں جہاں رپورٹرس کے گروپ معاشرے کے کسی ایک پہلو کو سامنے لے کر یا سیاسی سسٹم میں کسی ایک پوائنٹ کو سامنے لے کر یا کسی ایک شخصیت کے حالات و واقعات اور اس کی حاصل کی ہوئی دولت کی تحقیق پر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے بعد بڑے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحافت بھی ریاست کا ایک اہم پلر یا ستون بن گیا ہے میڈیا صرف ایکوزیشن یا گیدرنگ آف انفارمیشن پروسیسنگ آف انفارمیشن اور ڈسمینیشن آف انفارمیشن کا ہی کام نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک ذمہ دار ادارے کے طور پر ایسی تحقیقاتی رپورٹیں سامنے لاتا ہے جس سے اہم انکشافات ہوتے ہیں عوامی حقوق کو تحفظ حاصل ہوتا ہے عدالتی عمل میں بھی وہ معاونت کر رہا ہے اور ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام اور اخبارات کی ایسی رپورٹنگ عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں بھی معاون ہوتی ہیں ایسے ریپورٹرز جو قومی مفاد میں اہم انکشافات کر رہے ہوتے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کرنے والے لوگوں نے اب اپنی ایک ایسی تنظیم بنا لی ہے جو ان کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں علاقائی اور قومی سطح کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو انویسٹیگیٹیو رپورٹرس کو معاونت فراہم کرتی ہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں اور اگر کوئی اچھی خبر ہو تو دنیا بھر میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے اس کی نمبرنگ کی جاتی ہے کہ کس ملک کے رپورٹرز نے کس نوعیت کی خبریں دی اور بعد میں ان کو بیسٹ انویسٹیگیٹیو رپورٹرس کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اسی طرح اخباری تنظیمیں اور بعض اوقات حکومتی ادارے بھی کسی اچھے کام پر انویسٹیگیٹیو رپورٹرس کو پذیرائی دیتے ہوئے انہیں کیش ایوارڈس اور دوسرے اعزازات سے نوازتے ہیں تو انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ ایک انتہائی باعزت اور ریسپیکٹڈ پروفیشن بن گیا ہے لیکن انویسٹیگیٹو رپورٹر اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مطالعے کی عادت ہونی چاہیے آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہونا چاہیے آپ کی نوز فار دا نیوز کے علاوہ ویژن اور اسٹریٹجی بھی آپ کو سامنے رکھنی چاہیے اور آپ کو اس انداز میں کام کرنا ہوتا ہے کہ بکھرے ہوئے حقائق چھپے ہوئے حقائق سے آپ نئی خبر ڈھونڈ کر لائے اور ایسی خبر جو مصدے ہو جس کی تردید نہ ہو جو عوام کے لیے دلچسپی کا حامل ہو اور اس سے پہلے اس خبر کے اس پہلو کو اجاگر نہ کیا گیا ہو جو آپ ڈھونڈ کر لائے ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہائی لائٹس دی رانگ ڈوئنگس اینڈ ہیلپ ٹو شیپ دا تھنگس پوزیٹولی ان فیوچر یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے نتیجے میں جب آپ حقائق سامنے لاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر وہ ادارہ وہ شخص وہ حکومتیں اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنے پہلے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ہوتی ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ریویلز سکینڈلز اینڈ وایلیشن آف لا اینڈ رولز۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ابھی چند مثالیں دی ہیں کہ سکینڈلز چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں سکینڈلز چاہے فلم سٹارز کے ہوں سکینڈلز کسی بزنس مین کے ہوں کسی سیلیبریٹی کے ہوں ان سب کے انکشافات بھی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے ذریعے کیے جاتے ہیں ابتدا میں اس کی تردید کی جاتی ہے حقائق چھپائے جاتے ہیں لیکن اگر رپورٹر نے صحیح معلومات حاصل کر لی ہیں اور اس کے پاس ڈاکیومینٹری ایویڈنس ہے تو اس کو کسی قسم کی فکر نہیں کرنا پڑتی اور حتّہ کہ وہ سکینڈل کھل کر سامنے آ جاتا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹر ڈیپلی انویسٹیگیٹ ٹاپک آف کرائم سم ادر اس تعریف میں بھی انہی چیزوں پر زور دیا گیا ہے کہ ایک رپورٹر سیاست دانوں کے سکینڈلز اور دوسرے لوگوں کے سکینڈلز اور انہوں نے جو چیزیں عوام سے چھپا کے رکھی ہیں ان کو سامنے لانے کا نام رپورٹنگ ہے اسی طرح ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹر میں ٹیک دی انویسٹیگیشن تھرو ہز اون انشیٹو اور ہیو اے کلو بائی سم ون ایلس کوئی انویسٹیگیٹیو رپورٹر یا تو اپنی محنت سے کوئی نکتا کوئی پوائنٹ حاصل کرتا ہے اور اس معاملے پر تحقیق شروع کر دیتا ہے ایک دھاگے کا نقطہ پکڑتا ہے کونا پکڑتا ہے اور اس کے بعد گتھیاں سلجھاتا ہوا چلنے لگتا ہے اور اصل روٹ تک پہنچ کر حقائق لے آتا ہے اور پھر خبر بنا کر پیش کرتا ہے ایک تو طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی شخص سرکاری ملازم دوست آباب یا کسی خبر سے کوئی کلو اس کو مل جاتا ہے کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے اور وہ اس کی تلاش شروع کرتا ہے تو حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو رپورٹر خود سوچ سمجھ کر کسی ایک پوائنٹ کو لے کر تحقیقاتی رپورٹ شروع کر دیتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی دوسرے سے حاصل کیے ہوئے کلو کی بنیاد پر وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ایک حیران کن معلومات کے ساتھ ایک خبر فائل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو بڑی شہرت ملتی ہے اسی طرح رپورٹنگ یا انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو خصوصی طور پر جس تعریف کے زمرے میں لیا جاتا ہے یا اس کا جو طریقے کار اور کس قسم کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کس قسم کے صحافی یہ کام کر سکتے ہیں اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ از اے پرسن ہو ڈز انویسٹیگیشن لائک اے پولیس لائر آڈیٹرس آر اے ریگولیٹری باڈی ہی ڈیرائیو فیکٹ فار پبلک کنزمشن ٹو پرزینٹ آن میڈیا یعنی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر جب خبر کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ خبر حاصل کرنے کے لیے جو طریقے کار اختیار کرتا ہے وہ بہت حد تک پولیس کا اسٹائل ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کیسے شروع کرتا ہے ہلکی پھلکی انداز میں گفتگو کرتا ہے جسٹ ٹو چیک کہ اس کے پاس جو معلومات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور اس کے بارے میں اگلے کا رد عمل کیا ہے اس کو جب ابتدائی معلومات ملتی ہیں تو وہ ان پر غور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس شروع کرتا ہے اسی طرح ایک آڈیٹر جو مالی امور کی پڑتال کرتا ہے کوئی ادارہ کوئی حکومت یا کوئی بزنس مین جب کسی چیز میں سرمایہ صرف کرتے ہیں تو اس کو کسی قانون اور قائدے کے تحت استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جس کا جو دل آیا کر گیا حساب کتاب بہرحال رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے اکاؤنٹس کی بکس بھی ہوتی ہیں آڈیٹ ٹیمز بھی آتی ہیں اور جب آڈٹ ٹیمز آتی ہیں آڈیٹر بھی فائنینشل میٹرز میں کسی خامی کو پکڑنے کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس میں وہ ماہر ہوتے ہیں جس طرح ایک آڈیٹر اکاؤنٹس بکس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ کن پیپرس کو ٹیمپر کیا گیا ہے کاٹ پیٹ کی گئی ہے حساب کتاب میں گڑبڑ ہے گھپلا ہے یا رقم کو قواعد کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا اسی طرح ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کا مائنڈ اور سوچ کام کرتی ہے اس کے سامنے جب کوئی دستاویز آتی ہے تو وہ اس کی اسی طرح جانچ پڑتال کرتا ہے اور ایک آڈیٹر کی طرح اسے اگزامن کرتا ہے اور اس سے پوائنٹس نوٹ کرتا ہے انہی پوائنٹس کی بنیاد پر وہ اپنی اسٹوری کو آگے ڈیویلپ کرتا ہے اور حقائق تک پہنچتا ہے اس کے علاوہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یا رپورٹر کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیز ٹو ڈو دا ایکسٹینس اسکروٹنی آف ڈاکومینٹس فیکٹ فائنڈنگ اینڈ فیزیکل ایفرٹس ٹو انٹرویو ا اس تعریف سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کو دستاویزات کی جانچ پڑتال کس طرح کرنی ہوتی ہے فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے اسی بنا پر یہ پوائنٹ میں نے آپ کو نوٹ کرایا ہے تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو دستاویزات کس طرح سے جانچ پڑتال کرنی ہے اب میں ایک اور نقتے کی طرف آتا ہوں دی انویسٹیگیٹو رپورٹر مسٹ ہیو این انٹیکل اینڈ انسائسو مائنڈ ود انویسٹیگیٹیو رپورٹر میں ایک تحریک ہونی چاہیے ایک موٹیویشن ہونا چاہیے وہ اگر ایک دستاویز سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا دو یا چار انٹرویو کر کے وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو اپنا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے لیکن اس دستاویز سے یا ان انٹرویو سے اس کو جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پہ اسے غور کرنا چاہیے اپنا تھاٹ پروسیس جاری رکھنا چاہیے اس سے متعلقہ افراد سے رابطہ بدستور قائم رہے یہ ممکن نہیں کہ ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ تیار کرنے کے لیے آپ صبح گئے اور شام کو آپ نے ایک اتھینٹک انویسٹیگیٹو رپورٹ تیار کر لی ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی جنرل رپورٹنگ نہیں ہے یہ کوئی اسپیشل رپورٹنگ نہیں ہے یہ کوئی کنفلکٹ رپورٹنگ نہیں ہے کہ آپ نے جو دیکھا اسی منظر نامے کو بیان کر دیا ابتدائی رپورٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اور آپ دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیں ایسا نہیں ہوتا انوسٹیگیٹو رپورٹر کو شروع سے آخر تک جب تک وہ خود مطمئن نہ ہو اس کے پاس دستاویزات مکمل نہ ہو اس کے پاس انٹرویو کی ساؤنڈ بائٹس یا مطالعے کا الفاظ کسی انٹرویو کے ٹیسٹیفائی چیزوں کو نہ کر رہے ہوں اس وقت تک اس ریپورٹ کو نہ تو اخبار میں فائل کرنا چاہیے اور نہ ہی ٹیلی ویژن چینل پر دینا چاہیے کیونکہ ہاف ککڈ چیزیں ادھوری چیزیں اگر ایکسپوز کر دی جائیں تو باقی مواد تک رسائی آپ کی تقریباً مشکل ہو جاتی ہے ان کو چھپا لیا جاتا ہے اس لیے انویسٹیگیٹیو رپورٹر بیک وقت مختلف اسائنمنٹس پر کام کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ایک سوشل رپورٹ ڈھونڈ رہا ہے تو دوسری طرف وہ پولیٹیکل سسٹم کی خامیوں کے لیے بھی کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے کسی شخص کی ذاتی زندگی پر تحقیق کر رہا ہے تو اس کے فیصلوں کے اثرات پر بھی تحقیق کر رہا ہے بیک وقت وہ کئی اسائنمنٹس پر ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے ابتدائی معلومات جو اسے حاصل ہوتی ہیں اس کو الگ فائل میں رکھتا ہے ہر اسائنمنٹ کی الگ فائل بناتا ہے اگر کوئی خارجہ امور کا مسئلہ ہے تو اس کی فائل الگ ہوگی اگر پارلیمنٹ سے متعلق مسئلہ ہے اس کی فائل الگ ہوگی اگر کوئی فائنینشیل کرپشن کا مسئلہ ہے اس کی فائل الگ ہوگی اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فائنینشیل کرپشن ڈھونڈنے نکلے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں وہ تو معصوم تھا لیکن اصل ملزم کوئی اور تھا تو آپ کو جو یہ کلوز ملتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ اپنی انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کو ٹرن دے سکتے ہیں لیکن مکمل تحقیق اور شواہد کے بغیر کوئی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹ اخبار میں فائل کرنا یا ٹیلی ویژن چینل پر نشر کرنا اپنے پیشہ ورانہ فرائز کی انجام دہی سے کوہتابینی کے علاوہ آپ کا مستقبل بھی ختم کر سکتی ہے وہ ادارہ پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کو تیار نہیں ہوگا یو مے لوز دا جب آپ نے حقائق پر مبنی کر دی ہے اور اس سے ثابت ہو گیا ہے تو صدر وزیر اعظم کابینہ کے وزراء چیف ایگزیکٹیوز بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں اور ان کا ان اندوں پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے اس لیے جب آبجیکٹو بڑا ہو تو تحقیق بھی بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے اور تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنی ہوتی ہیں تب جا کر آپ ایک اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹر بنتے ہیں انویسٹیگیٹو ریپورٹنگ کے ان پہلووں پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے اب میں ایک اور پہلو کی طرف آتا ہوں اور وہ پہلو ہے ڈفرینس بٹوین انیلیٹیکل اینڈ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یعنی تجزیاتی ریپورٹنگ اور تحقیقاتی رپورٹنگ میں کیا فرق ہے جیسا کہ ان دونوں ناموں سے آپ کو ظاہر ہے کہ تجزیہ کرنے والے نے انالسس کرنی ہے جو حقائق اس کے سامنے ہیں انہوں نے ان حقائق پر تبصرہ کرنا ہے اور ان حقائق کی چھان پھٹک کر کے اپنا نقطہ نظر اپنا تجزیہ اپنا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے لیکن انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں حقائق سامنے نہیں ہوتے آپ کو حقائق جاننے ہیں ان کی تہ تک پہنچنا ہے ان کی سچائی کو پرکھنا ہے اور اس کے بعد ان حقائق کی تردید یا توسیق کرتے ہوئے جو بھی نتیجہ آپ حاصل کرتے ہیں اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو تحقیقاتی اور تجزیاتی رپورٹنگ یا انالٹیکل اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کو اگر چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے انالیٹیکل رپورٹنگ ٹیک ڈیٹا اویلیبل اٹ ان ویز وائل دی انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیز ٹو ڈگ آؤٹ اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انویسٹیگیٹیو رپورٹر کو حقائق کی صداقت کو جانچنا ہے اور اس کے بعد عوام کو میڈیا کے ذریعے یہ بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو اطلاع جو خبر جو پریس ریلیز یا پریس کانفرنس کا بیان یا حکومت کی پالیسی یا کسی شخص کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی جو اس کا بیان سامنے آیا وہ صداقت پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کے متضاد صورت حال تھی اور اصل حقیقت جو بھی تھی وہ اس کو بیان کرتا ہے اس سے اس شخص کی شخصیت کا وہ پہلو اشکارا ہوتا ہے جو اس سے پہلے عوام کے سامنے نہیں اس معاملے کی وہ صورت حال سامنے آتی ہے جو اس سے پہلے میڈیا پر نہیں آئی تو یہ نئی جہتیں نئی سچائی یا کسی چیز کی تردید یا نئی حقیقتوں کو سامنے لانا ہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے اب تک ہم نے جو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی تعریف پڑھی اور اس کے طریقے کار کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیا اس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے نمبر ون انویسٹیگیٹو رپورٹنگ از اے واچ ڈاگ رول میڈیا رپورٹنگ ایک چوکی دار کا کام کرتا ہے انویسٹیگیٹو رپورٹر عوام کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں لفظ واچ ڈاگ کو پازیٹو انداز میں نہیں لیا جاتا لیکن یورپین اور انگلش کلچر میں واچ ڈاگ کو ایک پازیٹیو لفظ سمجھا جاتا ہے اور وہ ڈاگ کو ایک چوخی دار اور ایک وفادار جانور کے طور پر پیش کرتے ہیں اس لیے جب انگلش میں واچ ڈاگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم پوزیٹو ہے وفادار ہے چوکی دار ہے حفاظت کرنے والا ہے تو اسی لیے انویسٹیگیٹو رپورٹر کو واچ ڈاگ آف میڈیا بھی کہا جاتا ہے واچ ڈاگ آف سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے فوکس آن دی اکاؤنٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشنڈیویجلس یعنی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کسی فرد یا ادارے تحفظ فراہم کرتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں آپ اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ ادارہ یا یہ فرد صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں تو آپ کی جو فائنڈنگ سامنے آتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ شخص اپنی اصلاح کر سکتا ہے چاہے وہ حکمران ہو چیف ایگزیکٹو ہو سیاستدان ہو تو اس کو جو پوائنٹ سامنے آتے ہیں اس سے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے اسی طرح کسی ادارے کے بارے میں جب فائنڈنگ سامنے آتی ہیں تو وہ ادارہ ان فائنڈنگز کو سامنے لے کر اپنی ریفارمیشن کر سکتا ہے میڈیا یا انویسٹی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اسی پہلو کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ میڈیا معاشرے کی اصلاح میں بڑا اہم اور موثر کردار ادا کرتا ہے اب تک ہم نے جو پڑھا اور جس کا تجزیہ کیا اس حوالے سے کیا نکات سامنے آئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو از رسپانسیبل فار رانگ ڈوئنگ ہاؤ واج اٹ ڈن وٹ آر دا کانسیکوینس وٹ کین بی ڈن اباؤٹ اٹ اگر آپ انوسٹیگیٹو رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میں کن صلاحیتوں کا ہونا چاہیے اب تک کی گفتگو سے آپ نے کچھ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انویسٹیگیٹیو رپورٹر بننے کے لیے آپ میں وہ تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے جو ایک جنرل رپورٹر میں یا ایک اسپیشلٹی رپورٹنگ کرنے والے شخص میں ہونی چاہیے اس کے مزاج کا دھیمہ پن ہونا انٹرویو کی ٹیکنیک سے واقف ہونا اس کو ہیڈ cool ہونا اس کی انالٹیکل اپروچ ہونا حقائق تک پہنچنے کی حکمت عملی اختیار کرنے کی صلاحیت کا ہونا تو بنیادی ضرورتیں ہیں لیکن دیر از اے ون سیکریٹ کائنڈلی نوٹ اٹ ڈاؤن دین آئی ول ایکسپلین دیٹ دیٹ از اے پری ریکوزٹ فار اے انوسٹیگیٹو رپورٹر اور وہ ہے being an انویسٹیگیٹو رپورٹر means being proactive rather than reactive proactive اور ری ایکٹیو کیا ہے سوچیے ذرا اور اس کا فرق بتائیے کہ پرو ایکٹیو کس کو کہتے ہیں اور ری کس کو کہتے ہیں آپ نے سوچا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو کہ ری ایکٹیو ری ایکشن سے ہے یعنی آپ نے کچھ دیکھا یا سنا اس پر آپ نے رد عمل کا اظہار کیا دیٹ از ری ایکشن یا ری ایکٹیو اپروچ رد عمل ظاہر کرنے کے رویے کو ری ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں جبکہ پرو ایکٹیو ایسی اپروچ ایسا رویہ ایسا بہیویئر یا ایسا اسٹائل ہے کہ جس میں آپ کسی چیز پر رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے آپ اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل آئے آپ اس کی حقیقت کی تلاش میں روانہ ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے ایک خبر پڑھی اس میں ایک سکینڈل انرتھ ہو رہا ہے یا کوئی بدنوانی یا کوئی بہت بڑی مالی دولت کو لوٹنے کے عمل کی خبر ہے آپ نے وہ خبر پڑھی اور اس پر تبصرہ شروع کر دیا تبصرہ شروع کرنا ایک رد عمل ہے ایک ری ایکٹیو اپروچ ہے لیکن آپ نے وہ خبر اٹھا کر دیکھی اور پڑھی پڑھنے کے بعد آپ نے فورن سوچنا شروع کیا کہ اس خبر میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہیں اگر یہ درست ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور اگر یہ درست نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ تلاش کرنا ہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہے اگر آپ اس وجہ اس کاز اس روٹ کو تلاش نہ کر سکیں گے تو آپ انویسٹیگیٹو رپورٹر نہیں ہیں اس لیے آپ کی اپروچ کا پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے اور آپ کو ان سکلز کا اندازہ ہونا چاہیے جن کو اپلائی کر کے آپ اس روٹ کاز تک یا اس وجہ تک پہنچ سکتے ہیں اس کے لیے جیسا میں نے پہلے بتایا آپ انٹرویو کر سکتے ہیں آپ ڈاکومینٹس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں آپ کلوز حاصل کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں آپ ان دفاتر تک اپنی رسائی حاصل کریں جہاں سے وہ کاغذات انیشیٹ ہو رہے ہیں آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جنہوں نے مل کر ایسے کام کیے ہیں اور جو لوگ نیگیٹو کام کرتے ہیں جن کی نیتیں درست نہیں ہوتی وہ ایک گروپ کی شکل میں زیادہ دیر اکٹھا نہیں رہ سکتے بندر بانٹ کے وقت ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ اس معاملے میں چھ افراد ملوث ہیں تو تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ انسانی نفسیات ہے کہ کچھ عرصے بعد ان چھ میں سے کسی میں اختلاف پیدا ہوگا اپنا حصہ کم ملنے پر یا اختیار کم ملنے پر یا اس کی عزت کسی وجہ سے کم ہوئی ہو اس کا خیال کم رکھا گیا ہو یا کوئی فیملی سرکمسٹانس چینج ہو گئے ہو یا اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہو تو ان چھ میں سے ایک آدھ فرد ایسا آپ کو کچھ عرصے بعد ضرور مل جائے گا جو آپ کو حقیقت تک رسائی دینے میں مددگار اور معاون ثابت ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کرتے وقت آپ نے ہر وقت انویسٹیگیٹو ہی اپروچ رکھنی ہے ہر چیز کو ٹک اٹ گرانٹیڈ نہیں لے لینا ہر چیز کو اس انداز میں نہیں لینا کہ جو آپ کو کہا گیا ہے وہ درست ہے بس یہاں چیپٹر کلوز حقائق ختم لیکن آپ اس پر مسلسل غور کرتے رہیں اور ایکٹ پرفارم کرتے رہیں تو ایک دن آئے گا ایک وقت آئے گا یو ول ریچ دی ہے کہ آپ میں اتنا حوصلہ اتنی ہمت اتنی حکمت عملی اور اتنا موٹیویشن اور پیشن اور جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ سچائی کی تلاش تک پہنچ سکیں اس کے لیے بھی آپ کو چار اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے نمبر ون اصول ہے ڈٹرمیشن نمبر ٹو پیشنس نمبر تین کیئرفل نمبر چار فیئر ڈٹرمیشن پیشنس کیئرفل اور فیئر ہونا یہ وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی منزل حاصل کر سکتے ہیں ڈٹرمیشن کیا ہے ڈٹرمیشن آپ کا وہ جذبہ ہے کہ آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے ہر قیمت پر حاصل کرنی ہے سرینڈر نہیں کرنا ہتھیار نہیں پھینکنا بلکہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور منزل تک پہنچنے کی ڈٹرمیشن ہی آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹر بنانے میں مددگار ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ میں صبر اور پیشنٹس کا جذبہ ہونا چاہیے صبر کا یہی جذبہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا اگر آپ نے بے صبری کی جلدی کی تو آپ حقائق تک پوری طرح نہیں پہنچ سکیں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ٹھیک میک ویسٹ تو پلیز اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ اینڈ پروفیشنل انویسٹیگیٹو رپورٹر دین بی پیشنٹ پیشنس کو سب سے مقدم رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میں ایک اور جذبے کا ہونا ضروری ہے دیٹ از کالڈ کیئرفل آپ کو انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کرتے ہوئے بہت محتاط اور کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ آپ جن ڈاکومینٹس کو تلاش کر رہے ہیں جن افراد یا جس فرد کے خلاف حقائق جمع کر رہے ہیں وہ کسی مافیہ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے وہ حکمرانی کی اس سٹیج پر بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو گرفتار بھی کروا سکتا ہے وہ آپ کے اہل خانہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے آپ کے لیے جائیداد کے مسائل سامنے لا سکتا ہے اس لیے آپ کو بہت کیئر فل اور محتاط ہو کر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے پروجیکٹ کو لے کر چلنا ہے اور چھوٹی چھوٹی معلومات جو آپ کو حاصل ہوں ان کو فوری طور پر آشکارہ نہیں کرنا اور ایسے لوگوں کے آگے اس انویسٹیگیشن کا تذکرہ نہیں کرنا جو جا کر وقت سے پہلے ان لوگوں کو بتا سکیں جن کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہیں تو بی کیئر فل ایف یو آر انوسٹیگیٹو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یو شوڈ بی ویری فیئر آپ کی انویسٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ جان بوجھ کر اس پر بہت سے الزامات تھوپنا چاہتے ہیں یا آپ کی انویسٹیگیشن کا مقصد ہی کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی کو غیر ضروری فائدہ پہنچانا ہے تو یو شوڈ بی ویری فیئر ان آپ نے نیوٹرل مائنڈ اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ دستاویزات کو ایگزامن کرنا ہے انٹرویو کرنا ہے اور تمام حقائق اس طرح حاصل کرنے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کی سائڈ لینے کا الزام نہ آ سکے بلکہ آپ کا امیج ایک فیئر ایک منصف اور ایک غیر جانبدار رپورٹر کا ابھر کر سامنے آئے تبھی آپ اس معاشرے کے بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ کر کے نام پیدا کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی ڈیفینیشن بھی کی اور اس رپورٹنگ کرنے کے بہت سے طریقے کار مسائل کا بھی جائزہ لیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے تشنا پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے اللہ آپ کا و ناصر ہو اللہ حافظ